الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللہ مالک الملک احکم الاکمین کی بہت ساری صفات ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے اللہ نے کلام کی سنی گئی پڑھی گئی لکھی گئی سمجھی گئی کبھی تورات کی شکل میں آئی کبھی انجیل کبھی زبر کبھی قرآن کی شکل میں پہلی کتابوں پر ایمان لانا ہے عمل نہیں کرنا لیکن قرآن مجید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے ساری کتابوں کی جانے کامل مکمل کتاب قرآن مجید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے تھے نا اپنے بندوں کے لیے کامل مکمل اس کے اندر احکام اتارے اور اس کی شرح تفسیر وضاحت حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول فعل عمل سے تقریر سے تائی سے قرآن کی تفسیر کی اس لیے آپ نے فرمایا ترخت میم لن تلو ماتما کتاب اللہ و سنت و نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگی گارنٹی دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے ایک رب کا قرآن ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ قرآن کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے مکی کا مطلب جو ہدرت سے پہلے نازر ہوا اور مدنی کا مطلب جو حضرت کے بعد نازر ہوا مکی صورتوں میں عام طور پر ایمان عقائد آخر پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر جنت جہنت اور یہ دنیا فانی ہے آخر باقی رہنے والی ہے یتیم کا مال نہیں کھانا ظلم و زیادتی نہیں کرنی مدنی صورتوں میں عام طور پر عقائد ایمان کے ساتھ عبادات کا مسئلہ معاملات کا معیشت معاشرت اور گھر کا ماحول اور یہود و کے حالات منافقوں کے اور جہاد کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے فاتحہ کا معنی کھولنے والی چونکہ کتاب اس سے کھلتی ہے شروع ہوتی ہے اس لیے سورت کا نام فاتحہ ہے یا جو سب سے بڑی آلہ اور مکمل قسم حبادت کی سورت وہ نماز ہے وہ چونکہ اس سے کھلتی ہے شروع ہوتی ہے اس لیے اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے قرآن مجید میں یہ سب سے افضل سورت ہے جناب ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس صورف فاتح جیسی کوئی صورت نہ میں اتری نہ انجھیل نہ زبور میں نہ خود قرآن مسجد میں اس جیسی کوئی اور صورت ہے سورح فاتح میں خلاصہ ہے پورے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے مشید میں اپنا ذکر کیا اور اپنی ذات کا ذکر, اپنی صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ الحمد للہ تذکرہ ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مشید کے اندر یہ بات بیان کی کہ سرو میری عبادت کرو میرے بغیر کسی کی نہ کرو یا کناہ بدھو یا اس میں عبادت کا تذکرہ ہے اور اللہ نے قرآن مشید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نتیجہ نکالنا ہے اور آخرت وہ آنے والی ہے مالک یوم دین مالک کے بدلے کے دن کا اس میں قیامت کا بیان ہے قرآن مچید میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ رسول علیہ السلام ہم نے بھیجے انہوں نے اپنی قوموں کو لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچایا اور اللہ کے حکام ان کو پہنچائے انہوں نے کیا کہا کیا جواب دیا یعنی مسئلہ رسالت اے دن سراۃ المستقیم سراۃ اللہ تعالیم غیر المقوب علیہ عمین میں مسئلہ رسالت ہے اللہ کی امن ثنا تعریف الحمدللہ رب العالمین میں الحمد الرحیم اور اللہ کی صنا ہے مالک یوم میں اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے نام اس میں اللہ اور بندے کا تعلق بیان کیا گیا ہے کس کا کام ہے عابد وہ معبود یہ سعد وہ مسجود یہ مانگنے والا وہ دینے والا یہ لینے والا اور وہ جو ہے اس کو دینے والا اور آگے جو ہے نا دن الصراط المستقیم اس سے سرات مستقیم مانگا گیا ہے دار روٹی بھی مانگنی سب سے پہلا مسئلہ سرات مستقیم کا ہے کیونکہ دنیا تو گزری جائے گی جیسے بھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ صاحب کے کو کولو میں لوگوں کو نچوڑے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور اپنی جوانی ملک مانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا ہدایت والا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل ملی, ملی ہوئی کرسی ہیرو موتیوں سے جڑی ہوئی اس پر ممانع خصوصی بن کے بیٹھے گا اصل مسئلہ اس وقت کا ہے اس لیے ہدایت مانگنے کی تلقین کی گئی اور سورہ فاتحہ جو فرد ہے نماز کی ایک ایک رکت میں نماز امام کی ہو مختری کی ہو اکیلے کی ہو نماز نقل فرد ہو مقیم مسافر ہو اس کا جنازہ بغیر اس کے سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی جو روایتیں ہیں ان میں فاتحہ کا تذکرہ ہے امام کے پیچھے کا تذکرہ ہے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے مقابلہ میں پوری دنیا میں پوری دنیا میں کوئی صحیح حدیث نہیں اس میں فاتحہ کا ذکر ہو امام کے پیچھے کا ذکر ہو صحیح حدیث اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے منع کیا ہو پڑھنے سے دنیا میں کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں اور یہ حدیثیں موجود ہیں کہ فاتحہ کا ذکر ہے امام کے پیچھے کا ذکر ہے نبی کے پڑھنے کا حکم دیا کیوں یہ صورت فرض کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے شفقت فرمائی کہ میری امت کے افراد مرد اور عورتیں جوان بوڑھے جب پانچ ٹائم وضو کر کے خوشی خوشو کے ساتھ اللہ کے سامنے ہماری برائے عصمت بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے کہ یا اللہ دکھا دے سیدھی رہا اس پر چلا اس پر خاتمہ فرما یہ تینوں مفہوم ہیں اس کے اندر کہ ہدایت دے اور اس پر چلا اور اس پر ہمارا خاتمہ فرما کبھی تو بے پرواہ خیر ڈالی دے گا نا سناتے مستقیم سے مطلب یہ ہے بالکل سیدھی رات مستقیم عربی کا لفظ ہے ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ سکولوں میں بچے پڑے خط مستقیم مستقیم کا مانا اللہ تعی وہ راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پان بال بھی نہیں ہے بالکل سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترخت کمرا حجت لبئی لائی دنیا میں ہر چیز کا دن بھی ہے اور رات بھی ہے کاروبار کی ترقی دن ہے اور کاروبار کا خسارہ یہ اس کی رات ہے نسانی زندگی کے اندر جوانی دن ہے اور بڑھے رات ہے حکومت کا اقتدار عروج دن ہے زوال رات ہے لیکن جو دین شریعت ہدایت سرات مستقیم میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم لو کن اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن شرابط مستقیم اللہ دی انام تلیہ جن پر آپ نے انعام کیا یہ راہ ہے ان لوگوں کی پران اور حدیث کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی دو دائیں کھینچی دو بائیں کھینچی میں یہ دو دائیں شیتانی راستے ہیں بائیں بھی راستے ہیں یہ سیدھی راہ ہے پھر آپ نے یہ ایڈ پڑی وہ اندا سناتی مستقیمن فتح بے بلا سر سب السلام کمبی لال امت یہ میری سیدھی راہ ہے جو میرا عقیدہ جو نماز میں نے سمجھائی درود ودیفہ شادی غمی سیاست معیشت معاشرت شکل و صورت لباس گھر کا ماحول کھانا پینا دیکھنا سننا بولنا مال کمانا خرچ کرنا یہ جو میں نے بتا یا یہی صلات مستقیم ہے اسی پر چلو اسی کی پیروی کرو ہی در ادھر راستوں پر جاؤ گے پھر کا پرستی کی لانت میں مبتلا ہو جاؤ گے قرآن وردیم صلات مستقیم اصل اسلام ہے اصل ایمان ہے اللہ رسول کا ذکر قلمے میں ازان میں خطبے میں تشافت میں اور قرآن میں حیاتی اللہ واتی الرسول اللہ کی بات مانو یا رسول اللہ کی مانو اور مرنے کے بعد قیامت کے دن. یہی سوال ہوگا قبر میں بھی اور آگے میں کہ عبادت کس کی کرتا تھا اور طریقہ کس کا اپناتا تھا رب کس کو سمجھتا تھا اور اپنا رہنما کس کو سمجھتا تھا لہذا سرات مستقیم قرآن حدیث کتابوں سن کال اللہ کال رسول فرمان خدا فرمان شہروں کے راستے شخصیات کے راستے باپ دادا کے راستے رسم و رواج کے راستے سیٹی کے تقاضے, کال, فتوے, لڑیاں سلسلے, سوچے اور, فکرے اور کے اخبار دوسرے راستے ارشاد جتنے بھی ہیں اما اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے آسمان درکشا ستارے تھے لیکن نبی محمد اور رسول اللہ ہے صلاحم مستقیم ہوئی جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا دین ایمان شریعت وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کیوں یا بات گارنٹی اللہ والی ہے یا رسول سم کی بات کی گرنٹی ہے جیسے اللہ پلاتا کے کے کے ہے خوراک دیتا ہے ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا اس کے مقابلہ میں مخلوق میں جتنا بھی بڑا ہو مشکل کچھ عادت روا داتا گنج بخر کرنی بھرنی والا نہیں ہو سکتا نظر نیاز کے لائق نہیں ہو سکتا ایسے امت میں کتنا بھی بڑا امام محدث مفسر اور محمد اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے کال فیل کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی اطاعت نہیں یہ حد سراۃ المستقی سراۃ اللہ تعالیم جن پر یا اللہ تو نے نام فرمایا وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین کا گروہ ہے یہ رہا دکھا مقصوب علیہ کی راہ نہ دکھا غالین مقصوب علحم غذب کیے گا. کون ہے؟ یہودی. سب سے پہلے مقصوب علحب جن پر اللہ کا غزب ہوا جن میں خنزیر بنے بندر بنے اللہ کی لانتوں کے مستحق ہوئے غذب کے یہ یہودی امام ہے پھر جتنی بھی مقزوب علح قومیں میں آئیں گی ساری اس کے پیچھے ہیں اور غالین میں گمراہ نسارا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایا اور پھر جتنی بھی دنیا میں گمراہ آئیں گے قیمت تک وہ سارے اس میں شامل ہیں یہ راستہ یا اللہ نہ بتا صراط مستقیم بکدال کے دلنا کو متوسطا ہم نے تمہیں ہماری ام درمیانی امت بنایا نہ تو اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے یہودیوں میں کمی تھی عیسائیوں میں زیادتی تھی کیا کرتے تھی اللہ کیا کا کام پر عمل کرنے میں گنجائش سردی گرمی میں روزے آ گئے کہا چلو گرمی رکھے جاتے چلو سردی میں رکھ لیں گے چربی حرام تھی پیلا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہفتے کے دن شکار منع تھا ایسے مچھلی گھر بنائے کہ ساری مچھلیاں ہفتے کے دن پھنس جائیں اتوار یعنی گنجیش اپنے لیے حلال کرنا حرام کو یہ یہودیوں کی فطرت تھی اور عیسائیوں کے کی کیا تھی جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا نا وہ بھی اپنے لیے حرام کر دیا ہاں شادی نہیں کرنی تارے دنیا اور جو ہے نا اچھا کھانا نہیں کھانا نہانا نہیں ہے بولنا نہیں ہے دودھ میں رہنا ہے ایک ٹانک کھڑی کر کے بہت صبح اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو کمی کرو نہ زیادتی کرو نہ تو یہودیت ہو کہ حکام پر عمل کرنے میں تم گنجشے نکالو اور نہ تمہارے اندر عیسائیت ہو کہ تم جو اپنے اوپر خود شریفیں نافذ کر کے بدعات نکالو رسولہ سب نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت یہود نسارا کے نقشے قدم پر چلے گی افسوس آج آپ دیکھ لیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے آپ کو علم کلاتے ہیں سارے نہیں ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں علماء سو جن کا مقصد دنیا جن کا مقصد دنیا کو سامنے رکھنا ہے انہوں نے حلال کر دیئے اب سود حلال ہے شورنش حلال ہے اور انہیں فتوے دے دیے تصویر حلال ہے اور انہوں نے رباس حلال ہے انہیں یہ حلال وہ حلال یہ یہودیت کی جھلک ہے میں یہ نہیں کہتا یہ یہودیت یہودیت کی جھلک ہے اور جو چاہل بادت گزار اتنے نفل اتنا جناب چلے وہاں بیٹھو یہ کرو وہاں جاؤ الٹے لٹکو اور ٹانگ خ... ایک پہ کھڑے ہو روٹی نہیں کھانی بولنا نہیں ہے نہانا نہیں ہے سالن میں پانی ڈال کے روٹی کھانی ہے نفس کو مارو نفس کو مارو یہ اور وہ یہ ساری عیسائیت ہے ہمیں رسولہ صاحب نے فرمایا درمیانی راہ اختیار کرو نہ تو نہ افراہ تو اللہ نے حکم دیا آمین یا اللہ قبول فرما رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو جو تم پر غصہ آتا ہے نا ان میں ایک بات یہ بھی ہے جب تم آمین کہتے ہو تو یہودیوں کو بڑا غصہ آتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ دعا ہے اور پھر جو ہے جب وہ آمین یا اللہ قبول فرما اگلی سورہ سورا ہے بکرا ہے بکرا کہتے ہیں گائے کو اس کے اندر وہ گائے کا قصہ ہے اس لیے سورہ کا نام بکرا ہے قرآن میں سب سے بڑی صورت ہے اور یہ اڑھائی پارے پر تقریباً مشتمل قرآن میں جو سب سے افضل نا وہ ایت وہ بھی اس میں ہے اور جو قرآن میں حروف اور الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی ایت ہے نا حروف اور الفاظ کے تناد کے لحاظ سے وہ بھی اسی میں ہے جس کو آیت الدین کہتے ہیں اور جس کے اندر قرض کے اور رہن کے مسائل ہیں سورہ بقرہ کو اللہ تعالی نے شروع کیا الفلامی قرآن مجید آپ دیکھتے ہیں کہ حروب سے بنا ہوا جڑا ہوا ہے جیسے آپ نے سنا زالی کل کتابو زالی زال لام کا آگے لام زالی کل کتابو لاری بفی کلام جڑی ہوئی ہے لیکن علی لام میم علی دلیدہ اس کو مقتعات کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے بعد صورتوں کے شروع میں ہے اس کا مقصد کیا معنی کیا اللہ تعالی بہتر جانتا ہے البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما جن کے لیے رسول وسلم نے دعا کی تھی کہ قرآن کا علم دے دے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ نے چیلنج دیا ہے مکہ کے لوگوں کو کہ تم کہتے ہو کہ محمد نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے قرآن اپنی طرف سے بناتا ہے یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا بداں آگے بنا ہوا کلام محمد پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم آج پہ بسو آؤ یہ گھوڑا گھوڑے کا بداں یہ حروف یا نا بات آ جیم ہا خا دال تم بھی پڑھتے ہو محمد بھی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے بنا ہوا کلام اللہ محمد الرسول اللہ سے پیش کرتا ہے تو علف الامیم ان حروب میں یہ چلنج لاؤ انہی حروف سے بناو تم بھی کلام اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں بھی ایسا ہے نا حروب مکتہ اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے علف الامیم ذالک الكتار یاسین والقرآن حکم قاب والقرآن المجید صغاد والقرآن جہاں بھی یہ حروب ہوتے ہیں آگے قرآن کا تذکرہ ہے اس کے بعد اللہ نے پہل پڑھنے سے پہلے سمجھ لو اس میں شک شبہ نہیں ہے یہ نہیں کہا شک نہ کرو کہا اس میں شک شبہ ہے ہی نہیں کرنا نہ کرنا کیا مطلب ہے ہی نہیں اس میں اس کے بعد اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی پانچ پہلی بات کہ وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اللہ نہیں دیکھا جنت نہیں دیکھی جنت نہیں دیکھی آخرت نہیں دیکھی فرشتے نہیں دیکھے لیکن وہ مانتے ہیں اور دوسری بات نماز قائم کرتے ہیں قائم کا مطلب ہے ٹائم پر وقت پر شاید آپ کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ سب سے بڑی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابع آگے زکاعت کا تذکرہ ہے کہ وہ زکاعت دیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں پہلی کتابوں پر بھی اور اس کتاب پر بھی اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ نشانیاں ہیں پانچ مومنوں کی دنیا میں جب بھی کوئی تحریک آئی دعوت آئی دو لوگ تین گروہ میں ہوگئے ایک دل و چان سے ساتھ ایک مومن تھے تھے سب سے پہلے ان کا ذکر ہوا ان کے لیڈر سردار کون تھے ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو للکار کے مفادات کو ٹھکرا کے لوگ باتیں کرتے تھے اب بکر صدیق سے کندھا ملایا پاؤں سے پاؤں ملایا بازو کھڑا کر کے مکے کا سردار تھا بڑا تاجر تھا اس کا بڑا نام تھا کھڑا ہو گیا کہتا کوئی اور مانے نہ مانے میں محمد کے ساتھ کڑا ہوں اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے یہ ایسے لوگ ہیں پتا ہے سارا جانتے ہوئے نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ان کا لیڈر تھا ابو جا جس نے پکڑ کے نا بیت اللہ کے خلاف کو کہا اور لاہم میں کہا نا حیدا حق میں نے من, من سمائے اب اتنا بیاضابن علیم کہ یا اللہ اگر یہ حق کہنا جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر پتھروں کی بارش کر دی ہمیں وہ آق بھی گوارا نہیں جو محمد کی سے آئے صلی اللہ علیہ وسلم زید انا تکبر گھمانڈ ان کو لے کے بیٹھ گیا اور تیسرا گروہ ہے درمیان میں ہاں اوپر سے اسلام کا اعلان اور اندر جو ہے وہ کفر ان کو منافق کہا جاتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تذکرہ کیا زبان سے کچھ کہتے ہیں دل سے کچھ کہتے ہیں مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیں دین کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن حدیث کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ٹھا کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی عادات ہے یہ دو قسم کے ایک ہے دل کے منافق جن کے دل میں کفر ہے اس کا اللہ کو پتا ہے جو رسول اللہ سم کو اللہ نے بتایا تھا نہیں پتا چل سکتا اب نہیں پتا ہاں یہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ اس کے دل میں تو کفر تھا یا باہر نکل آیا لیکن ایک ہے عمل کا منافق عمل کا منافق وہ رسولہ سب نے چار نشانیاں بتا دی کہ عمل کا منافق کون ہے جس میں چار باتیں ہوں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی امانت میں خیانت اور گالی بکنا پکا منافق ہے جس میں یہ چار باتیں ہوئی اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن عبی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کی نماز جنادہ بھی پڑھائی اپنی کمیص بھی بنائی منہ میں لب مبارک بھی ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا وہ اللہ تو سل اللہ حد بناتا ملا ملا اللہ نے فرمایا ہندہ کے لیے ایسے لوگوں کے تم نے نماز جنادہ بھی نہیں پڑھنی ان کے قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا جنادہ پڑھایا نبی نے, نپائی خلاصی منافق شکی نے ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے خدا جس نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا ان تینوں گروہوں کو مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا یا خلق حکم کیونکہ پوری دنیا کے تقسیم کرے تو تین گروہ مومن کافر درمیان میں ساری دنیا آ گئی سب کو اللہ نے خطاب کیا یہ پہلا حکم جو اللہ نے دیا یہ پہلا حکم ہے قرآن میں اپنی عبادت کا کہ لوگوں عبادت کرو اپنے پالنے والے کی جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے بابے دادے پردادے کو پیدا کیا کیوں تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو اللہ کون ہے جس نے زمین کو فرض آسمان کو چھت بنا دیا تمہارے لیے پانی اتارا اور وہاں سے رسکت کا جس نے یہ سارا کچھ کیا نا اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اس اسی کے آگے جھکو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آئیے زمبے اکبر انڈ اللہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گنا کیا ہے گناہ تو بہت ہے سب سے بڑا انتظار کا۔ سب سے بڑا گنا سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا جرم یہ ہے اللہ نے تجھے پیدا کیا دیکھنے سننے والا بنایا اور تیرا جو ہے ایک وجود بہترین بنایا اتنی تجھے نعمتیں دی اور جب جھکے تو ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اور جب تو مانگے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے اور جب مانگے تو نظر نیاز تو ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دے سب سے بڑا جرم سب سے بڑا گناہ পাপ یہ ہے اے میرے امتی کہ تو اللہ کا کھا کے کسی اور کے لیے نام لگائے اور کسی اور کے لیے تھے اور تو کسی اور کے آگے جھکے اس کے بعد اللہ نے جنت جہنم کا ذکر کیا جنت کی نعمتیں اس کے بہار انہار دو شراب شہد کی نہریں پاکیزہ عورتیں ان کا تذکرہ کیا اور جہنم کا تذکرہ کیا اور اس کی علامات بیان کی کہ جہنم کے اندر انسان کیا پتھر بھی ڈالیں گے نا پتھر تو پانی بن کے بہ پڑیں گے اس کے بعد جنت کی طرف کیوں نہیں لوگ جاتے جنم سے کیوں نہیں بچتے آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس لانت اللہ علیہ کا قصہ بیان کیا کہ اثر محاصلہ یہ ہے جو وہاں سے شروع ہوا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا وجود بنا کے شیطان کو کہا کہ اس کا احترام کر اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں اس نے اللہ کی حکم کو ٹھکرایا لہذا اللہ کی بات کو جو اپنی اک فکر سے رسم و رواج سے ٹکراتا ہے ابلیسی سی طریقے پر چلتا ہے وہ, سجدہ جس کا حکم گیا تھا, وہ تھا, عبادت کا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ تو میرے کسی کو سجدہ کار, جس نے اتنی کتابیں اتاری نبی رسول بھیجے اس لیے کہ میری عبادت کرو یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا لیکن اس نے انکار کیا ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں ٹھہرایا آدم اور اس کی بیوی کو اس کا تذکرہ آٹھویں پارے میں تفصیل سے آئے گا اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ تفصیل سے کیا اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل ان کا تذکرہ کیوں تفصیل سے کیا کیونکہ یہ مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہوئے تھے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی آئے گا آخری رسول آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور پھر جو ہے نا اس کا ساتھی بنیں گے اور ہم تم پہ غلبہ پائیں گے لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل السلام کی اولاد سے تو یہ بگڑ گئے کہ ابراہیم السلام کا بیٹا ساکل علام ساکٹا یقوب علیہ السلام ان کی نسل سے سارے نبی رسول یہ ادھر سے کیوں آ گیا اس حسد اور بغض کی وجہ سے یہ جو ہے منکر ہو گئے مخالف ہو گئے اور عرب کے انپار, کہا تمہیں بڑا پتا ہے پتا ہوتا ہمیں نہ پتا ہوتا کتاب حالانکہ پتا تھا جھوٹ بولتے تھے عرب کے لوگ پریشان ہو جاتے پڑھے لکھے گئے نبی سادے رسول سادے پیغمبر سادے یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کے پول کھولے تقریبا پونا پار پونا پارا جو ہے وہ سارا بنی اسرائیل فرمایا یہ جو ہے ہٹ تھرم ہے زدی ہیں انا والے ہیں حسد کرنے والے تکبر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ علیہ السلام کی قوم انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیے جب وہ تور پر گئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن شکار جو ہے منع تھا وہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ اللہ کو تور جو ہے ان پر اٹھانا پڑا پھر بھی یہ نہ مانے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہے رسول کی نشانیاں چھپاتے ہیں یہ خائن غدار یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پور اس لیے کھولے تاکہ لوگ ان کے دام میں نہ پڑے لکھے بدماش لوگوں کو گمراہ کرنے والے خود کتنے پانی میں ہیں اور پھر لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب سے فتوا اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم اور ان کی ہٹ دھرمی کا واقعہ گائے ذبح کرنے والا بیان کیا اللہ نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو اس نے کام کیا ہو کہ نہ کیا ہو وہ کھیتی جوڑی میں ہو پانی تم گائے زبہ کرو تو اپنا حکمام لانا نہیں اور یہ حجتے کر حجتے کرنے والی قوم اور آگے سے آتے کرنے والی قوم اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں دے کیں کے کیا مسلمان تم یہ رہ اور یہ طریقہ اختیار نہ کرو اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بھی ذکر کیا کہ یہ ایسے ظالم کہ جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس میں رسول اللہ اللہ کے پاس ایک دن یہ کٹھے ہو کے آگے آگے کہنے لگے اے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں تجھے تجھ پہ ایمان لاتے ہیں بس ہماری پانچ باتوں کا تم جواب دے دو ہماری پانچ باتوں کا تم جواب دے دو ہم تمہیں نبی مان جائیں گے پہلی بات یہ بتا نبی کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا مجھ اللہ نے بتایا ہے نبی کی نشانی یہ کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتا یہ اولاد کبھی والد کے مشابہ ہوتی ہے کبھی اولد کے والدہ کے یہ کیا وجہ ہے آپ نے جس کا پانی غالب آ جائے مشابت اس کے ساتھ ہوتی ہے کہتے ٹھیک ہے اچھا یہ بتا یہ جو اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی آپ نے فرمایا گوشت اونٹ کا اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا تھا بطورے اور اس کا دودھ اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتا یہ راد کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے بادلوں کو تکیلنے پر یہ جو آواز آتی ہے کیا فرشتے کی آواز چار باتیں تو نے ٹھیک بتا دی اچھا آخری بات تو بتا تو ہم تجھے مانتے ہیں نبی ہے اچھا یہ بتا ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے تیرے پاس کون آتا ہے میں جبھیل کہتا کام خراب ہو گیا جبریل دشمن ہمارا عداب تمہاری کرتوتے تھیں یہ آزاب لاتا تھا ہمارے بڑوں کو بس بس محمد باد بگڑ گئی اب سسوں اب ہم نہیں مانیں گے کیونکہ جبریل تو ہمارا دشمن اگر تو میکایل کا نام لیتا نا جو بارشیں انگوریاں یہ چیزیں جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے اگانا تو پھر ہم مانتے رسول اللہ صلی اللہ سم کو انہوں نے یہ کہا اللہ نے قرآن میں آیا تو اتار دی تو جبریل کا دشمن ہے میکایل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اور وہ کافر ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جادو کا ذکر کیا کہ جادو یہودی جو کہتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ سلیمان نے جادو کیا تھا اللہ اسلام اللہ نہیں سلیمان نے کوئی جادو نہیں کیا تھا یہی لوگ ہیں جادو سیکھنے والے اور جادو چلانے والے جادو کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہاں سے ثابت ہوا کہ جادو کفر ہے سیکھنا سکھانا کفر ہے اور جادو کا خلاصہ کیا ہے شیطان کا نام ہے عزازی اس کے وظیفے کرنا شیطان کو خوش کرنا اللہ کو گالیاں دینا رسوسم کو گالیاں دینا کچھ امال ہیں کچھ پھر گندے رہنا استجانی کرنا جنگلوں میں رہنا چلے کشی کرنا اور معذ اللہ ماد قرآن پھاڑنا قرآن پہ گندگی مردے نکالنا یہ سارے اس قسم کے کام ہیں غلط جن کی وجہ سے شیاتی خوش ہو جاتے ہیں اور یہ جادو کا خلاصہ ہے کہتے ہیں جو ہمارے متحت ہیں متحد نہیں ہے یہ ان کے متحت ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں اور رسول اسم کا ادب کرو یہودی آ کے کہتے تھے را, لفظ ہے رائن, رائن. اس کو تھوڑا دبا کے کہنا نہ بدل جاتا ہے ہمارے چرواہے اب کہتے تھے روین کون فیصلہ کرے کہ زبان یہ کھولئے لفظ وہ ہے تو اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو رائےا تم کہا کرو انظرنا ہماری طرف دیکھیے تاکہ ان کو رائنا کے اندر اپنی وہ جو ہے نا خباصت اور وہ اپنی نا فرمانی اس کا موقع نہ ملے اس لیے ہم کہتے ہیں ایسا لفظ جس میں رسول صاحب کی توہین ہو وہ نہیں بولنا چاہیے ان میں سے ایک لفظ عشق ہے اس کا منع بیماری اسے کہتے ہیں محبت شہبت کے ساتھ عاشق رسول انمناشقان سک حسین مریب اشوق یہ تھا غلط بات ہے قرآن میں محبت اتبا کر عشق ایسا منحوس لفظ ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کبھی کسی نے کہا میں اپنی ماں کا عاشق ہوں کبھی کسی نے کہا میں اپنی بہن کا عاشق ہوں فضول لفظ ہے چھوڑ دو یہ لفظ کہو محبت رسول اطاط رسول اتباع رسول اللہ نے رائے نہ کا لفظ نہیں بولنے کی عشق کا تم کیسے بولتے ہو عشق کا مانا ہے محبت شابت کا لغت کہو شابت کے ساتھ محبت اور بیماری کا نام ہے ایلوپیتھک طریقہ ہے نا جس میں لکھتے ہیں بیماریاں دوائیاں یہ دوسرا کیا ہے ہومیوپیتھک یہ بھی لکھتے ہیں یہ بیماری یہ دوائی اس میں کو بیماری لکھا ہوا ہے غالب بھی کہتا ہے عشق خلل ہے ایک دماغ کا تو یہ لفظ منہوس ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مکب ابراہیم صلاح کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو یہ ایت ان ایتوں میں سے ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے موفقت میں نازل ہوں کتنے ایتے ہیں قرآن میں عمر فاروق نے مشورہ دیا رب نے قرار بنا کے اتار دیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب یہ کیا ہے مقام ابراہیم ہے پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اس پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی جناب وہ جو دو نفل پڑھتے ہم یہاں نہ پڑا کر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا من مقام ابراہیم اب صلاح مجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات پسند آئی ہے آج سے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو مجھے نفل پڑھنے ہیں نا طواف کے بعد وہ یہاں پڑھو عمر تیری کیا شان ہے رضی اللہ عنہ کہ تو مشورہ دیتا تھا رب تیرے مشورے کو قرآن بنا کے اٹھا دے اب تک میں مقام ابراہیم صلاح کوئی بھی ابو مکر صدیق رضی عمرہ حج کریں عثمان رضیۃ العمرہ حج کریں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ حج کریں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عمر حج کریں جناب حسن حسین رضی اللہ حج عمرہ کریں ہاں جمع زہر اللہ بدین اللہ علیہ کرے جناب تقی کریں جناب جعفر سادے کریں جناب باخر کرے اللہ سب پر رحمت ناد الفرمائے عمرہ کریں حج کریں طواف کریں دم دم پئیں سارے وہ کام کریں جب تک عمر کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے مقام ابراہیم پر دو نفل نہ پڑے نہ لاج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے ماں رداوانا الحمدللہ